اتل کتاب لا چی ویتاب دان پابندی دسلا تنہانے الله اکبر مکد کتابیا نسرا مگر پاتری کا شاخستی مگر مکڑنا اوای دی تا ایمان دیتا مائ کتاب نازل نازل نازیلکڑ نازیلکڑی شیریتا سوتا وہ اللہ کو معاہدوں مسلم حقدار دبند گئے استاد اور خار تعبیداری کو ان کی وہ قزا علگان ذلنا کتاب اداسی نازل کریم گا تا تدا کتاب فاللزین آتے نام الكتاب آئی امنون بے نا کسان چور کریم گا تا کتاب مخکی من روڑی بری کتاب ومن ها اولائی من یؤمن به وما یشحد بے آیاتنا اللہ الكافرون اور دری موجودہ کسان دا سے خلق چی مان روڑی بد قرآن <تصفح> اور انکار نکی زمیندایت نامگر کافران خل کی گئی وہ ما من تسلوم من کتاب ولا کتابوں خطو بے امین مبتلون او ندے لستلیتا مخکد دے قرآن ناس کتاب او نلکلیتا اے او کتاب پخپل خلاص کنی دعوخ کے خامخاک لک شک بکڑے دے باتل پرستو خلقوں بل ہوا آیاتم بیناتن فی صدور اللذین اوت العلم بلکہ را قرآن آیاتنا دی واضح واضح پسینو دائے کسانو کے چور کڑے شر اور تیلم وما یجحدو بی آیاتنا اللہ الظالمون و انکار نکیزم دائیتنا مگر ظالمان خلق وقالو لولا انزل علیہ آیاتم من ربیم اوائی دا ظالمان ولنشی نازل دے پدی با نبی باندے ہیں معجزات دا, دا دا رب دا طرفنا قل انما اللعیات الله و انما انا نزیر مبین تو آئیقیناً معجزات اختیار خاص دا اللہ سر ریم آئیقیناً زخو اور کون ان اخکار اولمال آئن ری پورتی معجزہ دا خبر چینا جلکے متا دا کتابیا نیشی پری بانے کل مترا لو م یقیناً پڑے کے خام خالوے رحمت دے اور نصیت رپا دا قوم چیمان لرین قل کفا باللہ بین قل کفہ باللہ و بین بینی و بینکم شہیدہ تو ویا پورا دے پمن زمان پمن ساسکے گوائی کون کے بسیدہ قرآن یاد ماف سما واتے ول آلم دے پائے ازم کخی ولدی نام بات بلاہ آ کسان چی ماوڑے باتل او کفر کی پاللہ دا قسانم دیدی پور توان ویستا دیام لائن کرا بہ پی بانے او خام خارا جیب پری بانے نا کہا دِیب نوئی یسلو نزاب تلوارے ان جہنم لمحی تم بل کا یقین جہنم خام خارا گے کے کے کافران ٹول یو مشاحم فوکیم ورجل پاورٹی پورت ترف دانخ ترف نو اوائی باللہ اس کے سزا دا ملو چاسو کول۔ یا عبادی اللذین آمنو ان ارضی واسعتن فیا آیا فابدون اے زمان بندگانو چیمانم راوڑے لیم یقین انظم کا زمان فراخدانو خاص مالا بندگی کوئے بل زیکیم کل نفس زائقت الموت ہری اوتن دے سکون کے دمارے اور ہر سا لے سکون کے نا مرگ سمئی لئی نہبا تا سرو گرد و شیم وامل جن تی غورفام آ سان چیبان راوڑیا مرونے کڑی داح موافق خام خاص کو منگا دل رات جنت نا بنگل تجریم ان تحتے ہلن ہارو خالدی نیا بہگی با لاندے ددی دی نہرو نام شبئی العاملین نیم اجرا مرین خریدا سواب چاچی نے کڑ الدی ن ربہم یتوکلون دا سی خلق دی صبر اکڑھ رے او پخبر ربانی زان اس پارو وکائی من دعبت اللہ تحمل و رزقها اللہو یرزقها و ایاکم وہو السمیع العلیم او ڈیر زندہ سرشترے طاقت نلری دخپلی روزے پیدا کولو اللہ تلاغی لاروزی ورکی او تاسلم در گئی سوری اور حکم چلو وراؤس خام خادی اللہ فان فکون نسرگی آڑو لکھ دی شری حق نام اللہ شاہ بادی ان بک الشم اللہ, اللہ فراقی رضخ شال چیواڑی رقبل بندے گانو او اور تنگ عید دار دارام یقینا اللہ تعالی پاسی بنے ہوئے ہیں ولئن صعدتم ما نزل من السماء ما انفع حیابه للذ بعدم من بعد الموت هل يقولن الله اقتدينا تفوس کی چار اور لی دی اسمان طرف نو بو نتا زکھنے با ابو سر اعظم کا پس و خام خاتبو ای اللہ قل الحمدللہ بل اکثر لا یاقلون تو اعتول صفتنا دخضائی توب خاص اللہ لرہیم بلک اکثر دے خلقنا قلن لرہیم وما حاضر الحیات الدنیا اللہ لہم و لعب اونر داجون دنیاویم مگر مشغل دہو لبی دیم نلشی کشتو کی او آزہ ک اللہ تعال تہ خال س کے یہ داوافللم نکجا ہوم لل برے زہم یشرقون نکل اللہ تعالہ بچ کری وچےتا کی دی ااق سرہے شریقائیں جوڑئیں لیے بما فرو بے معہ تہہہہم والے عقبت داے چھ کفر کی پا نعمت چھ منگا دیل ورکڑیم او دید پار آشی دی والی دا دنیا زر لی دی توپتو لگیم اولم یروان ناجعن نا حرمان نامنا آیدین گوری چھ یقینن گر ظلمنگا حرم امن والدائیم ویتخطفن ناس من حولیم او تختی شي نور خلک د دی د چاپرنا افضباتلی ی عمنونه او بنی م الله یفورون آیا پهبات معبانو دا خلق یخین لریم او د الله پنی مبانې نا شکری کئیم ومنناظلممو م منفترا اللهی قض بنا او ق ذببل حق لمماجا سگ ظالم نے چڑی بلہ بللاوانے ندرو یا دروجن گنی حق لرا کلچ حق درا گئے الفی جہنم مسل کافرین اینشتا جہنم کی زید در کے دور پارد کافرانوں ولدین جہدین سو بولنا اگر سانچے کوشش کے پم زمان پلار کے خام خام روانوں کا دیلرہ پخبل اللہ روانے وین اللہ علمہ المحسنین ایکینا اللہ تعالی خاص مر گرے دے دخیستکار کے ان کو اللہ من الشیطان الرجیم بس ملاحمان رحیم کمزوری گڑیش رومیا کی اربتا ادارو میان رسو د کمزور و علی پلنا زردے چالب بشیم پیسوں کلنو کے لاہ ہی من قبل ومم بعد خاص اللہ دردی اختیارات مخ کی درید غلبے رسو زدید غلب نام و دیبا خوشالشی مومنان بنصر اللہ او وزی رحیم اللہ تعالی مدد کے اللہ چاسر چی زور اللہ تعالیٰ دشمنانو مہربان نے بخول دوستانوں وعد اللہ لا یخلف الله وعدہ ولیکن اکثر الناس لا علمون دا وعدہ نصرت وعدہ کڑے دا اللہ تعالی خلاف نکی اللہ تعالی دا خبل وعدے نا خلاکن دیر خلق پوئی گنام یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا وهم من اللہ آخرت ہم غافلون پوری گدا خلق پریخ کا رجبن دنیای باندین او دید آخرت ناہم نا خبردین سوچ چنری پیداخی اللہ تعالی آسمان ایمینس یسکریم مگر دق کار کو پاپنی ٹرسرام ڈیر دخلنا پ ملاقات دخل الربا نے خام خا ان کارکون کی بت المن قبل آیا گرزی داخل کی چو گوری چرگی و آمدائ سانو و نمک می مما عمروها اکثروڑے جاتو در موجود نہ پتا کد بدن کےڑیز میم او باد کڑی وای ازما کا زیاد دائنہ چھے موجودہ او باد کڑی دان وجاتم رسلهم بالبينات اور اغلی وای تدای رسولان مخف فق کار معجزو فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون نو اللہ تعالی شپدی بان اس ظلم کرے لیکن دیو پخبرو ذانو نبانے ظلمے کہو کا ثم کانا عاقبت اللذین اسعاؤ سوءا ان کذبو بی آیات اللہ وکانو بیہا یا سہزون بیاش آقبت دائک سانو چی بدی کریوان ناکار عاقبت دریو وجنا سری تکذیب کو دا لاحدا ایت نو او شپے بربے ٹکے کولے اللہ یبدع لخلق ثم يعيده ثم الیہ ترجعون اللہ ولکی پیدائش او بوم دوبارہ گئی بیا بخشت اور گرزول شیطان سوم و یوم تقوم الساعه یبلس المجرمون اپ کمر شام شی قیامت ند وشی مجرماندار خیرنا ولم شرکا شورکا انویدی لا دیدریبو دان سوکھ سفارش پل مان کارکن وَيَوْمَ تَقُومُ مسا تو یو مزرکل قیامت کائم شی پد رز بدی جا جا ڈلیشی فام لذی منو آمر ہاتی فو فی روزتی نا کسان چی مان راویا مگن کڑی موفیق دواہ دیوپ باور کے کفروزب ناخرتی کسان چکے ادروجن گر لی زمگا تلاقات آخر ندا کسان با پاض کے حاضر کریشی ن تم سو نوی نہ تس بہون نو پاکی وای پاې دله کله چې تاسو بگا کوئ او کله چې سبا کو واللهل الحم فی السماوات سماواې وعشیوں وحین وواشي او خاص اللہ ل سیفتونه د خدای تو باسمانو م ک کیم او تسبیح حمد وای پمازی گری کې او کله چېسو تو یررونا ماس پخین کے, کے داخل گئے یو خرج الحیمر روباسی اللہ جمرنا روباسی مرد جی نام او تازی اللہزم کا پسوچ پس والدا نام او داس باتا سمراوی سترے شیرزم کے نام وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ يَجْعَلُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ كَأْسًا دَاهَبَ رَائِشِ تَكُوِّي بَدَايَةِ شُرُوقِهِ ذَهَوْرُنَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ يَجْعَلُكُم او بعض د دلیلونو د قدرت دا اللهنا دا خبر ساسو دا چېستاسوو پیدا شروعکرے دا خارونا بیا داخت کے تاسو شوئے ډیر بشر تن تشینا چې جی خوارے کئ بزم ک و منہ یادتی ہی یا م خللاقل کوم من ن نفس کوم مضواجل لے تتسکونوی لہ او د نخو د قدرت د الله ندارم۔ پیراکڑی تاس لاس تاس جس نیویا نے دیر پارا چار حاصل کے غیتا وجعل بینکم ادتوں رحمان اجوکڑ لاس تاسو منس کے دوستان یو بلوانے ترسل ان فیزالات ال قومی یتفر یتفکرون یقیناً پڑے کہ خامخار دیر دلیل نلیا قوم دپارا چکر نکار علیم و من خلق السماوات خلکس واختلاف ولر و اختلاف والسنت کم والوان کم اوبائے دلیلوں دقت اللہ پیرا قول داسمان و دی اور اختلاف دلغتن استاث رجب استاسود, استاسود رنگن دیم ان فی رال کل آیا تلال یقین پڑے کے خامخاڑیر دل ملو لرام ویاتی منا ملے و نارے گاند قدردالا خوب ساسورے دش پی دروزے اور لٹول تاسری فضل الله لاہ لرام سماؤن یقین پرے کہ خامخاڑے دلوں دیا قوم دپارا چکی و من آیاتی کمل خفوں تماؤں نل د اور دلیل قدرت داہ نام خیتاست ریخ نام دا پارا او دپار دا, دا تمیم اور آوری اللہ تعالیٰ اسمان طرف نوبو فس جو اندی کئی پائیس رزم کا پس توش والینا این نفی ذالک اللہ آیات اللہ قوم یاقلون یقیناً پڑے کے لیر دلیل نشتاہ قوم دا پارا چے اقل نکارلیم ومن آیاتی ان تقوم السما والارض بعمره لارا چولادی امن کا پہ کم داغ باشکل تاسو پیو بل ن سرا دزمک داسو بر ون فیس سمتی وخاص دا اللہ اختیار کیلئے سوک چلے اسمان نظم کا کیم دا طول اللہ تعالی لرات عبدالی کون کریم وہو اللذی عبدالخلق سم ویعیده وہو احوان علیه ولہ المسل اللہ علیہ فی السماوات والرم وخاص اللہ عزادت دیشہ والکی پیدائش میں عبدالبارکیم عدد وارکار اللہ بانی رسان دیم وخاص خاص الله ل را سیفتونه د اوچد پاسپانظم ک کې ووهولله زی ز الحقی م دالارے ز او رحمت والے زرا بال کوم مما ملاقت مع کوم من شور فيما رزقنا کوم بیان کوله تاستاو میں سالستاسو د جننس نام آشتر, آشتر تاسول رام داغ ناچ مالکی ساسوخی لاسو نئے سبرخ والا پائے مال کی چم تاسل داس دا فان تم فی سوا چاس پائے کی یوشان اختیار منشے تخافو نم کقی انفسکم کمن فسگم یار کاسدائی نا پشانت یری ساسوخل رونا قزا کن فصل اللہ تل قومی جدا جدا بہن بغیر بلکہ تابیراری کرمانخل کو خواہشہ تخلو بغیر علم فَمَنْ <ناصرین> نسوک دیش ہدایت بور کیا شاہتا شاہ اللہ بے لارکڑیم اور نشتہ دیل رہے سکمددگار فاقم وجہ کا لدین حنیفا فطرت اللہ اللہ تی لا تبدیل لخلق اللہ برابر کا کخف المخدین تا کلک شب توحید لازمونی سا دین دا اللہ چھ پیدا کڑی خلق بائیوان نشت بدلی دلّہ تعالی ضال القیم و اکثر اک و لاکن دیر دخل کو ناپوئی گینا منی بینئی ہے مسلات کو من المشرقین شہ ورگر زیدون کے اللہ تعالیٰ تا او یرکوے داغنا او پابندی دمانزکوے او مکھے گئے دلو دمشرکانونا من اللذین فرقو دینہم وکانو شیعن کل حزب بما لدہم فرحون دائے کسان ناش تسنسکڑے دین خپل او شود دی مختلفی ڈلیم ہر یو ڈلا پائے دین چید دی سر دے خوشعالی کیم انسان تکلیف رام دسوئی دیک پل لبتا اخلاس کے بل نیم جا چکلا تکلیف اللہ دی تخ پل ترف ن سخیر کی ڈل ددینا دخ پل افسر شری شریکان جوڑی لی یفرو ب بما اتیناهم فتمتعو فسوف تعلمون عاقبت دار النا شکرو کی دائیں نعمت چمغدیل اور کرے نمضی والے دنیا ذر دیتا صحبت ولگی ام منزلنا علیہم سلطانن فهو يتكلمو بما كانوا به یشرکون ا نا ذلک م پریبان دلیل الاسمان چا دلیل یا خبر آ شرید اللہ سر شری سکو سیم انسانان سنات سخیر خوشالی کی دی دے اګوره سی دي تاسو تکلیف پسوبداه باداملو نو چې مخکې د دې لاسونو لګلی دا وخت دینو مې دی کيده الله رحمتنا اولم يرو ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لایات ال لقومی يؤمنون عينګو دی داخلك چې الله تعالی فراخي روزي چاله رشي او غاری او تنگي یقی پرے پرې خام خادر دلیلنا دیا قوم عقوم لرائ چیمان لري فتی زلقروا حقل وابن واب نه سویل خیرون لل لذ نا یورې دوونه وجه الله او لا ک همون مفلون نووررک حق مناسب ی او مسکینانو دا فید منکار دیاغ شادر آشی غاڑی دا اللہ تعالی مخ او دا قسانم دیری پورا کامیار وما تیتو من ربل یربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ آشی ورکویتا سمال در با دید پار آشی زیادی شیب و خلق پمالونوں کی نشی زیادی کے دے د اللہ زکاتی دون فولا آج اور سوسماد زکات واڑتا سو پائے باندی دلہ تلا مخ دشن کون کل سوبن لم سم سمکم سم یم اللہ آزاد دے تاسوی پیدا کریے بیا تاسوی روزیم در کئی بیا بتاسو مڑا کئی بیا بم دوبار جو اندی کئی حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شئیم آیشتر استاسو ددی شرکان آسوک چوکی ددی کارن سکار سبحانہو و تعالی ما یشرکون پاک دے اللہ چتے دائنہ شریع غصر شرکان جوڑیم ظہر الفسادوں فی البر والبحر بما کصبت اید الناس لوزیقہم بعض اللذی آملو لعلہم یرجعون خکارش والعذابونا پوشا او پتر یابونو کی پسودائے کارون شکری دی لاسونو در اے خلکو دید پاراچ اسکی اللہ دیتا سزاد دباز عملون شریکری دی دا دید پاراچ دی رو گرزی اللہ تا ال سیرو فل فنزرو من دیتا دیتا کی فکانہ قبلوں کا نا سر تو ملک اگرے سرنگ جام دائک سانو چمکی نشرکان فاکم قبل یوم اللہ مرد لہو من الله یوم برابر کا خپل مخ اگ دین کلک تام مخ کے ددین شراب شیدا سے نویدای واپسی دل اللہ طرفنا پد اور ما خلق جدا جدا کڑے شی من کافر فعلی کفرہ و من عامل صالحا فلانفسیم یمهدون نشاش کفر کڑی بدی دنیا پاغ باونے باوبان د کفر دا چاہچے عمل کرینے اک نداد اخبرو زانوں دا پارا دی نعمتو نتیاری لی ازی اللہزی نامنو عاملو الصالحات من فضل ہی انہو لاحبو الكافرین دی را پارا اچے بدل اور کیا اللہ شاہد را شیمان را اور اعملنے کرینے دا خبل دا فضل اخبر نائقینا اللہ نخوخی لرا ومن آیاته ان يرسل ان يرسل مبشرات من رحمته قدرت دارا چرالیگی ہوا گانے زیر اور کو کی اور دیر پاراشی اسکی اللہ تا استا رحمت رحمد او اور دیر پاراشی شلیگی گی کشت اللہ پا حکم والے تب تگو مزل ہی ولا پارائش تشکر اور دیر پاراشی لٹو تا سو سزل تالا دیر پاراشی راشو کرو ارسلام قبل کر سل قومی بل بئی نات فن من نام الزینا کن ہکن لینا نصر مومی یقین لے گلے مستان دائی قوم نائی وار بدلواس مندان کرو او حق دے زمون پنی لکل شو مدد کو ایمان والا او سرام اللہ اللذی صحابن فی شام اللہ غزا تیرالی کی ہوا گانے نپور تک یا ور اللہ تعالی دا ور یزے پر طرف کی سرنگ جلاو والی و یعلوہ کسفن فطر الوثق یخرجو من خلال اجوڑے اللہ دے ورزنا لان دیوان نے انہی تو ساس کی دباران چروزی دا ای دمیاں نا فیضا سواب ہی کل چور سی اللہ چاط چڑی دخبل بندے گانو نہ دی خوشحالی کانو منگ قبل زلال من قبل ہی من مبل سین اگر چودی مکھ کے درالے گلو دوبارہ نہ پدیم مکھ کے ددے خام خانو میں دیک ان کی اللہ فنظور رحمت اللہ موتها نو را نخود رحمت دا اللہ تاج سرنگ کا پسوش والینا کل موتا وا کل قدیر یقین خام خواج وے اور قدرت لریم اری گا سیلے پر فصل وانے وہ بئی نی دے فصل در تک زیادی رسو ددینا چنا شکری و گئی یقین اور اول لیا خلقو پشان دی دموپشانی اور چا تا چیڑوپشانتی گری شاخ انے تو ہائتیا چاطا چڑوپا گمرا میاتی نا فمسلمون اور ول نش کو لے تو مگر آشا تاشی مان دجم پاتونو ندیخ بل ایمان خکار کی باملون سران اللہ الذي خلقكم من ظف ثم جعل من بعد ظف قوه ثم جعل من بعد قوه ظف و شيبا اللہ ذات تاسی پیدا کڑی کمزوری سی نا بے جوکڑی پشت کمزور والی نا طاقت د بدن ساسو <تصفيق> بے جوکڑے رسر طاقت نہ بیا کمزور والے و بوڑھا والم یخلو قماشا و لالم القدیر پیدا کی اللہ اے دے قدرتن والم ویوم تقوم مسات یقسم المجرمون ما سو غیر رساتن کزالک کا نو اب کمر قائم بشی قیامت قسمون نقی مجرمان موں خنوی سارشی غیر رہو ساتنا دوسیدی وڑ کے دل حق نہ بدو نیا کہم وقال الذين هم طول علم و لقد لبسهم في كتاب الله لا يوم البعث نوویا کسانچ اور کرشوت علم اور کرشوت ایمان یقینا سارشی ہے تاسود اللہ پلی کلیشی تقدیر کے تروز قیامت پرے فنور کی ظالمان تبانی کلائی تلب دے کے دیشی یقین بیان کریم گل کلرا پرے قرآن کے ہر قسم آجی بنا حکت روڑی دیتا یو آیت خام خاؤ دا کافران نے تا سو مگر باتل پرسیہ کدال موہر لگی اللہ پذلون چنگی بحق فاسبر انوا اللہ حق صبر اور ولا ولا بےحمت رحمان تل آیا کتاب د آیات نی ندید کتاب چکمت رحمد الحسنی لے ہدایت تے رحمت خیست کار کو ان کو القیم نسلا آخلق دی محسنین چھپابندی دانز قی اور زکاتور کئی اور دی آخرت بانے ہم یقین ساتیم اولا ہر رب اولا دتون والا خلک کلک دی پلے ہدایت ربد ترف نریم ادا کسان خاص دی بچ کی دن کی دلہا زام نریم اللَّهِ سے میں وَيَتَّخِذَهَا لاہ بغیر ابائے دخل کن چیاخ لیا بس خبریں دیر پارا چخل جی کمراہ دار دا نہ بغیر دا او غرز لار دلہ تالا ر ٹوکیم اولائک لہم عذاب مہین داکسان دا دید پار دے عذاب رسواگ ان کے وے زاد ستلا علیہم آیاتنا واللہ مستکبراں کار لم یسمعہا کعن فی ازنیہ وقرہ فبشرہ بے عذاب نلیم او کلچ یہ بیانے دی شی پتوا نے تنظم او جاغے نا لوئی کو ان کی گویا کے دا اور ادلی نے دیا گویا کے ددنوں دا دا کے درون والے کن والے نزیر اور قتل بازاب درناک منوسا یقینا کسان چیمان راویہ مدنے کڑی نیک دید پارا خالدین تون وعد اللہ حقا حق وزیز الحکیم ہمیشہ ویدی بنے جنتونوں کے وعدہ کڑے اللہ تعالیٰ وعدہ رشتین کڑے دام پرشتین والی اخار صلی اللہ دے زور اور حکمتون والدے خلق السماوات بغیر عمد ترونہا والقاف اللہ زرواسیہ ان تمید بکم وبصفیہ من کل دابا پیراکڑی اللہ تعالی آسمانونا بغیر چولی اللہ تعالی پریزمک کے مضبوط گرونا دیر پارا چی گڑی پتا سوانے ان فام سمجن سر من زلام زوج کریم اور عرولی مند اسمان در طرف نو بو نور از غنکڑے م پدی پریزمک کی دار قسم قسم نو د بوټو نا افیدمن خلق الله فعرونی مع ذا خلق الذين من دونه دائیں تا سودا پیدائش دل نو خیماتا صدی ہوا چھ پیدا کڑی آئے کسانوں چھ دا اللہ نسیوائی بلی الظالمون فی ظلال مبین بلکی دا ظالمان دی پا گمرائے اخکارکی ولقد آتینا لقمان الحکمتا نشکر للہ ومن یشکر فینما یشکر لنفسه منگ فراف انحد اور یقیناً منگا لکمانتا منگیلو شکر کا خاص اللہ رام اچاچ شکر و کون یقیناً شکر کئی دے دخبل فہدے دبا رام او کچا شکرو کا یقیناً اللہ تعالیٰ بے حاجتا سہل شہزاد وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ ہی وَهُوَ نہیں اللہ تو شرک بلا ان شرکل ظلم و نازیم او کلچ وے لکمان نخبلزوی تام شالدار جاغت نسیت کا اے زو یا زماں شریک مجڑود اللہ سرائشم یقیناً یقینا شرک خواہ ظلم نیڑ الانسان في لي اخلق حکم ورکڑے مسان تور پار سرائے کلو خاص کر د مو سرا جکڑو دل مور سرائے فیو کمزورواری دا پاسد بل کمزوروارینا او دتینا جدا کول دا دریپ کالو کے حکم دارے چھ شکر کوا زما د دا, دا مرپ لا رخ بل خاص ما طرف تستا سورا کردید اللی وین جاہ داک علا ان تشرک بی ما لیس لک بی علم فلا تطعوما وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اوکا زور قیدامو رب لار پتاوانے پا دے خبر آئے چھتا شریک جوڑ کے ماسرا حاغا سوک چینشت تالا دائی پا شرکت بانے اس دلیل نو خبر اممنا دے دوارو ہم مرگرتیاں کواد دیسرا په دنیا کی نیک مرگرتیاں وَتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَيْلَيْمْ خبر ماراگرمج نبی کتن اسم تربرکایشو نو یا بن انتو مشکلبتی خردت فی سخرتی اوفیل اتحلہ ایزو زما کلندا خسل کبھی پوزند یو دینی دوری اوی پو پخت گٹکی یا ایپ بلدیکی دا دنیانا پاسمانون کی یا بزمک حکیم راولی با غیلر اللہ تعالی دا پار دا حساب ان اللہ لطیفا مخبیر یقینا اللہ تعالی بارک سیزو نمینی و خبردار یا ابنی یاقیم الصلاة وامر بالمعروف وانہان المنکر وصبر علامہ صحابک انز ملور <الامورم> پابندی دمانز مانز او اور بیان کو دیکھ خلکوتا امن کو دت کارو نام صبر کو پائے تکلیفوں چاط در رسیم یقینندا خیو ندی پخو کارون ن بدین کے خداسی ولا, ولا تم شفل مرح انختار امک گواخ پل نگے رخل کنا پوخت خبرو کی امگر داز مکیلوئی کا ان کے یقین اللہ تعالی نئی ہاغ چالائے چکھپل صفت نئی اور فخورن لوئی کئی پخل کو واندے وقصد فی مشکا وظل من صوتک انا انکر لسوات لسوت الحمیر اور درمیان روی کوا پخ پل رفتار کے اخطا تکا بازی واسمل یقیناً بتر دا وازوننا خام خواز دا خرم الم ترفیم یقین فکم چلو لیتاسویدارا سیزونا چیری نیا چیری اپنی پتا سبانے نیم تنخل کخار کپٹیم۔ دخل ناری جگڑ کی اللہ ب توحید کے بغیر د علم بغیر د ہدایت و بغیر د کتاب رناور کو ان کی نام وَإِذَا أُقِيلَ لَهُمْ مُتَّبِعُوهُمَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ كَلَّ شَوَّلِ شِدًّا تَتْبَعُونَدَايَ شَلَّ نَازِل كَرِيم دِوِ بَلْ كَمُتَابِذَارِكُ دَاشَ مُنْدِرِ مُبَايَخ بَلْ مَشْرَان أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ شیتان چل بے دلی مشران کی چاچ تابے کو مخلتا حالدار والا یقیناً کل کرا ٹنگ اکڑ کڑائے مضبوط خاص تخرو ومن کفر فلاس کفر مر نم ان آچاچر نکی تفرک خاس مون طرف تاہ پیشی در نو خبر وے کو باے شری سامل نکڑی یقینن اللہ ہے پویا باے خبر ہو جب سینوں کیویم نمتعہم قلیلن ثم نسترہم لعذاب قلیل فیدید دنیا اور کو مونگا دل رال لگا مودام بیاے مجبوران اولی گو عذاب سختام چا پا کر خام خادی جواب کی خدائی تو بل کے ڈیر خل کو نا پوئے گی نام خاصار کیا نقلا مل بہرات ان الله زیزهکیم او کجر شیا سیدونغا شریز مکه کېونې قلممون شیم او دا سمندر چې د زیاد کې دل ل را دده د ختممیدون نرولو و سمندرې نوریم ختم نشي د الله کلیم یقین الله ت لا زور حکمت والیم ماں خلقم اللہ باسکم اللہ کا نفسوں نی ساسو پیدائش اولدلم انا دوبارہ پیدا کول مگر پشانت پیدائش دے و نفس نفسدیم یقین اللہ تلار سو اوریوئنیم أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ آيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ نَبَأَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَإِنَّ لَكَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ وَتَفَكَّرْ فِي خَلْقِ السَّمَاءِ وَبَنَاهَا وَفِي تَشَابُهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ دا تول روان دی تر یونی تیم مقرر ایم او گو رئی قیدن اللہ تلاستاس وعملون بانیم خبردار ایم ذالک بی ان اللہ هو الحق و انما یدعون من دونه الباطل و اللہ هو العلی الكبیر دا بیان دلیل برے خبرام چ اللہ تلا حق اکیل نچ داخل کو تر متھی دلہ نیو دا بات بل ناتی نلچتان الان فل تجرف آیا کل سبباری شکو ا نګورې یقیننا ک شے شلیگی ب سمندر کې دله پنیمت دیر پاه چې وخی الله تو دا بعض نخیں یقیاً پرے کې خام ډیر دلیلنا د دی هرر غچار را صبر کې او شکر کوئیم و اضاقشي او موجن کلو للی دا اوله مخلسی نهلهدین۔ او کلاچ پٹ کی دے خلگ ولرا اس چپی دریااب چ پشان تا گٹھ وری ازو یم رمضان سوین دی اللہ تا خالص کی غل رضا آواز فلما نجاهم من البر فمنھم مفتصد نار کلا چلائے بشکی و شیطان و بایز د دین درمیان رفتار کیں روانی بتوحید وب شاد لا کلو ختفر کارنکں دیا تکرا سو چیڑنا شکرے یا سوتربک یو ملا جیو دود نل دہلا مو دزی ولی دیا او خلکو یرو کے دخبل لبنام یرو کے رائے روزن چنبشی دفکولے او پلار دخبل اولاد نہ اند دفک ان کے وہی دخبل پلار نہ ہس تکلیف ان نواد اللہ حق فلا تغر کم الحایات دنیا اولا غرن کم بلاہل غرور یقیناً وعدد اللہ تعالیٰ یقینی رام نوکا نیتا سرا جن دو, دو قدر نہ کیتا سل پہ بان دو قدر یقین اللہ خاص دیا قیامت اوغ وری باران اور غالم دے پر تفصیل دائ چپ رحمنو زنانو کی وما تدری نبسما تقسیبام ان پوئی گی بیستری نفس نبس چس چسبکی دے سوان و ماں تدری نبسمیائی ارد تموت ان پوئی گی اس نبس پیستری کا چپک مذبک کی مریم إن الله عليم خبير يقين الله تلاعي بيام خبردار أعوذ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم طرف رب خ کتابان جوکڑی بل هو الحق من ربکا لتمزر قومم ما آتاہم من نظیر من قبلکا لعلهم یحتدون بلکی را حق دے استاد رب دا طرف ندے دید پارا نازل کرے شہرے چیر اور کتب دسرا رائے قومتا شنزر آغلی غیتا ہے سیر کے کنکستان مخیم دید ہدایت اللہ خلق السماوات وما دیردا چاہمی نوزم سیزونا چیز پانز کیم کیا برابر شو اللہ تعالی پاسا پاساں مالکم من دونیہ من ولی و لا شفیع افلا تذکرون نشتا تسن اللہ تعالی نہ سوا سوگ دوست بچگوں کیوں سفارشیں نو ولتا سو نسیت نہ قبلو ایذہ کتابنا یب راخدار تدبیر منازل رسوان نزم کتاب ورگ زیرا کار اللہ تعالی تبداسی روسکیم چدائے مقدار زرق علذ دای نشتا سو یش مے رہے ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم دغزا ظالم نے پٹولو پٹو خبرو کارونو پخکارو زور اورم دے رحم کون گم اللذی احسن کل شئن خلقہو وبدہ خلق الانسان من تین اداس زاد دے خیستکڑے دے ہر آغسیج لرائش پیدا کرے آغی لرام اشورو کرے پیدا عشدے انسان لراد خٹنا ثم جعل نسلہو من سلالت ممائی مہین بیا گزول اللہ تعالیٰ نسل ددائی ولنی انسان دراخ کلشو ناشعو بری مہین انس پکیم ثم سواہو و نفخ فی من روحی و جعل لکم السمع والافسار والا فیدان فلی لما تشکرون بیا برعبر کر اللہ تعالیٰ دے انسان لراو پکڑے پاکی دخبل طرف نروح اجوڑکی وگونا و سرگی ازنا کم شکر کاسد متوزے لفی خلکن جدید ربیم شرک ما پریزم ک آئے مام خواب پیدائش نوی کے بلکی دا خلک پ ملاقات رفل بانی کو فر گئی کل یتوفا کم ملکل موت لذی اب سما رب ترجعون تو مڑکی تاسل رام ملک دمرگ ہا ملک چھ مقرشی ریستا سپر مرگ باندیم بیا خاص پل لبتا تاسو گرزو علی شیم ولو ترائز المجرموننا کی سوروسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نامل صالحا اننا موقنون او قوین تیل دن کی آغا وخ چد مجرمان واہ کت کو ان کی اخبل سرونا پنی زرب وائی وا ربا الی دوں گا اور دگا وا پسو دنیا تا منگا ملک ان ایک یقین اوس منگ یقین کو ان ولوشین ل آت نف سا ولاکن ہکل کالیلا ملا جہن میم اکوختلکڑے بنگا ہرف ہدا لا کورشی دا فیصل دازا دا دا زمان دا چ خامخار دکوم بزه جہنم لرا پیریانو دے انسانانو نہ پیاوے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکوم وذوقوا ذابل خلد بما کنتم تعملون نو سکے عذاب پسودا چیڑو تاسو ملاکت یقینگم تاسو یو سکا بها خروا ملتا وسبحوا بحمد ربهم کور لا ساس یقیناً ایمان لری زم پایا تون کسان بیان کرشیا عید ادا آیا تا اور فروزی سجک ان کی اللہ تعام اور تسبیح وہیں سردسائنے دخب اللہ بنا دی سلوئین قید اللہ حکمنا تھ جافاج نو بہل مواج یدہ لڑے دخپل بترو نگا ناڑی دخ پلبنا یرکنکیم ک اوضائے مالون ناجم گا دیل ورکرین و خرش گید اللہ پلار کے فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرد آئین جزام بما کانو یعملون ننب پوئی کی اس حیث نفس پا حقیقت دارے نعمت نونچ پر ساتلی شیری دیل رائچائی اخوال دستر گزری ویم دا بدلور کے درشی بدلا پسا ملو ن چیری کبل افمکان مومی کمن کا نفاسی لا لاست آیا فا سو چیری مومن پشان داچا کے دشی چیری نا فرمند نشی برار کے ریم امدی نو لفل جانب ہرا کچی منر ملک پارا دورت میل سیائی پودا ملو شری کبل ن فارہرچا کچی نا فرمانی کڑے دانو دی. رادو ان منها فيها لَهُمْ وتلوردانے کوئی النَّارِ وکیلزوزا كُنْتُمْ بِهِ تو کل شری کوشش کی چنگ راپس برا گرشری پائے اوب علی شری تا سکا تاسو در عذاب تقزیب کا مخی دلوز نام دیر بل گناجرمی نمک لو ضالم دہشان اور کشی پایا تون بی مکھوڑی رائے نام یقین می مجرم بدلدا تین میتابنی اکینو موسل سلام کتابر نمک گت ملاقات داغنا او ظلمنگ دا کتاب حدایت دا پارد بن اسرائیلو وجعلنا منہما امتا یهدون بی امرنا لما صبرو وکانو بی آیاتنا یوقنون اجوکلو منگا دا دین ایمامان چی بیان بیکاو خلکو تا دا, دا حکونو زمنگا کرے شری صبر کڑو بدین بانے پائے تنو بان یقین لرم ان اور ربا کا ہوا افسل وم یوم قیامت فیم کانو فی اختلف یقیناً ساربا فیصلوں کی ددی درمند پر پائے خبرو کی شری پائے کینند نے اختلاف اولم یہ تدا خبر چسمرہ لاک ڈی منگا ددی نمک کے پیڑ گردی دا موجودہ خلق دائی پکور یقیناً پڑے کہ ڈیر دلیل نادرے و لاخل اور سو کل جو روزے جو بھی ذران تا کل منام ہو سو فلاب سرون آیا دا داخل منگ شروع بد بارا نظم کے شاع دام دروباسو بدے و بوسرا فصلنا خوری داغینا دا ددی دا ساروی اور ددی نفسنا ولدین نگوری دا اللہ قدرت دام و یقولون مت آحاز الفتحو ان کنتم صادقین اوائی دا منکرین کلبی دا روز د فیصلی کتاسو رشتنی ہے فنور کی کافران و تیمان روڈل داغیو نس محلتارندی انتظار کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما اے نبی یراکا یراکا من شدلانا اوتاوی دارین مقاعد دا کافرون والمنافقین یقینن الله تعالی ذو ہکمت وعلیم یقین چاسو کبردار کلا بِاللَّهِ بلا اوزان سپارا صرف اللہ وانیز کا پورا دے اللہ تلاغ ذات چس پارا رتکے شیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفے نری جوکڑے اللہ تلائے او سڑی لرات وزرنا دا پخیٹا کے وما جعل عزواجکم اللہ ایتو ظاہرون منہن امہاتکم اندی گزوری ساسوی بی بیانے ہا چتا سوسر زہار کو ایس تاسو وما و ما جالا ادعیاکم ابناکم اندی گزولی متبناگان ساسوس سکھ پل دامن زالکم قولکم با افواہکم دا ساسو خبری صرف ساسو بخلوم سوئند آواز کرتا سو دیکھے کسانوتا پنسبد پلاران داڑی انصاف دے پن ل فیل مانکی کتا سو نی جنگ ناراندری نتا سو ری پیستا سولہ وندیشی ولس نفیم آخر ولاکی مدت و کانو گفور رحی مع انشتہ پتا سبانے کو نہ الفاظو کے اش خطا اش تا سودا اے بو ویلہم لیکن کو نہ پای کے لیے اش قسکڑی تا سودنوں دے اللہ تالا بخنا ان کے رحم ان کے النبی او اولاد المومنین من انفصم وزعجوهادوم نبی ڈیر حقدار دے توبہ دارے تو ل منان و تادم اور خلق باض دری حقدار دباز پکم د میرا سا اللہ کے کم ممنان دیا عامو کم دی اولیفن کا نظال کفیل کتاب مستل ساسو دخلو درنی کتاب کیلی کل ویز خزن میسم خزنا اکل چاغ مٹ لو مرز دائی ہومو دنو السلام ابراہیم السلام موسا السلام مرم السلام او آغستو منگا ددین اللہ وزکلک پا تبلیغ ددین لیسال صادقینان صدقہم وعدل لکافرین عذابن علیمان عقبت دارے تپوس بکی اللہ درشتی ننا پو بیان پو بار درشتی حدائی کے او تیار کرے دپار در کافران وزار درناک یا آئیو اللذین آمن اسکرون نعمت اللہ علیکم از جاتکم جنود فاصلنا لہم ریح و جنود لم تروہا ایمان والو یادو اید الله احسان بتاسو کل شراله تاوستا لخ کرے دشمن نرالے گم پائی بن سیلے او دا سلخ کرے شتاوستا نخکارے ریم و کا نا تام ملون بسی اور سو مل کے کم نسل کم وزاغ تلب سوارو بلا تل کلو بلحنا جات بل جنونا کله سرال ته اوستا د لهې د دشمنانو ستاسو د بر طرف د کلي او د لاندې درفستاسوونه او کله چې ګور شو نه ضرونه نه خلکوم او رسې د زروونه دای مروته او ګمان کوو تاسو په اللهبانې ناشناګمانونونه خونالی کب تولل معمنونه اوزول زلو زل زالن دوخز میں خوکڑے شو بے ایمان والوں اجر قولش و لائی بجرخ سخوانے وہ یزقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض و وعد اللہ ورسولہ الا غروراں او کلش و المنافقان خلقوم او ہا کسان خدای پزنون کہ مرض شک ہو وعدا ندقل مصر الله داغ رسول مغرد دوكي وعدا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يصر بلا مقام لكم فرجعون وقلش ويل يوردل ددينا أي مديني والا نشط طاقت ساسو دمقابل دلخ کرو نوابس ددي وہ فریق من اور اجازت گوختو دید وقن زمگا کرو نہ خالدیم حال دار آئس خالی نو دین نہ گوخت نم مگر تیخت کو جہاد داخل ٹول دا ندم بیا طلب کڑے ددینہ دری ن شرکل خام خادی راتل کو لا شرکتا نبوئی سارشی دی پری کلی کے مغلک زمانہ سراد نخیش نگر شاغان ادواد اللہ تلا تپو سلشی کل فرارو میرا تو نفا نشی دھر کو لیتا تیختہ کو لغڑے خدا کی فیرین نشی اور نشی دھر کے ریتا استا مگر لگے بچ بکی تاسود اللہ کا لاؤ گاڑی بتاسبان سے تکلیف مصیبت یا گاڑی تاسبان رحمت سکھ بدربان رحمت کیم انب میزان لان سی وا سو بچک مددگار ولایا تل باس اللہ کلیم یقین پیجن اللہ تلا خل چمن کون کتاس ندی دجہد نمن کول گئی او ان کیری پلورون تاچم ترف او زی دی جنگ جہاد تام مگر سلکسان اش ختن لئی کو مفید نہیں لئے دور آئن ہوئی منل موت بوخل کواری گوری تا تام اوړ روړی درستر کې پهشانطلاغه چا چې هوشي راغلی پاغبانې د م د ووج فضا حبلخافو سکوم بیا س نحداد د نه شحتتن نه ل رسول نو کله چې لاړی اران رسولی کولتهستا پهجب تیزو حیر کو اونکیو اولائک لم یؤمنون فاحبت اللہ عمالہم وکان ذالک اللہ یصیران نبربات کرے اللہ تعالیٰ ددین وعملون او داکار پہ اللہ بانے آسان دے یحسبون لحظہ بلم یزہبون گمان کئی دی پڑھلو دا کافرانوں شلان دی تلیم ندی اگاڑی شری دیر شرطانڈو کے سرف تفو سو وَلَوْ د فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا اکو دی پتا نگر مگر لے لگ لگ یقینا رسول روک کے نمونا دتابیدار ہے خیستان آغا شاہ دوبارہ چیہ ر د اللہ تعالی اور دروازہ رستنیں نام او یادی اللہ تعالی لردیم ولما رالمؤمنون لحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اور کلا چول دو مومنانو ڈل دکا فرانو دی دے چوا دکڑے من سر اللہ اداغ رسول اور رشتہ ویلی دی اللہ اداغ رسول وما زاد ہوں اللہ و تسلیمان اور زیاتی ن دی لا دےم مگر ایمان و تابے داری من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليهم ددي مؤمنان وصحابون داس سلشترهم چه پورکڑي حغاش وعذكر الله سرپاغهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر نبارد ددي حغذي چه پورکڑي حاجد خلم ابا جاغی سے انتظار کی رخبلاجت وما بدلو تبدیلا اور صادقی نسم واض منافقی ن انشا والم ان اللہ کا نغفور رحیم ناقبت دارے چی بدل ورکی اللہ تعالی رشتی نو خلق دا با سبب در رشتی دائی او دائیم وعذاب ورکی منافقان داکو غاڑیم یا بتوفیق دا توبی ورکی آئی لرام یقیناً اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کون کے ورد اللہ الذین کفروا بغیزهم لم ینالو خیران وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا واپس کر اللہ تعالی کا چن حاصل کرے حسفان اور بش کر اللہ تعالی مومنا اللہ د جنگ کو دے اللہ تعالی کو اللہ تلا کسان چمد کرو دے کا فران سراؤد کتابیا نو دئی دلا گانو نام ابھی غرضائے پزن کی ارام نیوڑا لا تاسو وجل آقیت کا و لا تاسو بلڑا لام وعورسکو مرضہم و دیارہم و معالہم و عزن لم تتوہا وکان اللہ علا کل شئن قدیرہ اور در اکرد آستا در ازمکی اور در اکورونا و در کے اواد اوکتا سرکیش تاسلاخی نریخی بائے تلا پارسی نل الحیات دنیا وزین فتنا کن سر صراحا جمیلا اے نبی اوخل بھیا بی نتا سو گاڑے جن دبل ناشے چیتاسولا سفید در دا دنیا اور گم دیا اورمتاسو برخت خرا وی کل رسو لوار دل محسو وقتا سوغارے اللہ الله داغ رسول لراؤ کو رسنے یقیناً اللہ تعالیٰ تیار کرے دا پاہ دا خیست عمل کا ان کو شتا سوٹولے اے جلوے یا نسان نبی من یات من کن بفاہشت مبینت یضعف لہا لذاب زیفین وکان ذالک اللہ یسیرا ایب بی نو دوی چاچرات لوکل سنا پ پبتارے اخکارا دچن بور کا گی دوچن دچن دو دچن دا کار فال بنے